بس رحمان رحیم سامع نے کرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو رسول اتنے پریشان سے فرمایا ہاں تم اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ گھر سے نکل گئی کدھر گئی کسی خان کا پر آج ان چمرنگوں کے بارے میں خبر چھپتی ہے اپنا دورہ ملتوی کر کے رات پلا دربار پہ گزاری اور بنیاد بنائی جاتی ہے بڑا دیندار آتی ہے اس سے بڑا بے اور بد دین کوئی نہیں جس کے متعلق یہ خبر نہیں آتی کہ اس نے دورہ ملتوی کر کے رات مسجد میں گزاری ہے بلکہ یہ خبر آتی ہے اس نے پلا خان کا پہلا لوگوں کو شرک نہ ہے غیر اللہ سے آ کر اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ سے گھبراتے ہو یا دیکھو قرآن کہتا ہے ایسے بڑے مجموع ان کو ہم لوگوں سے دوری سلاح دی جائے گی کیوں ایک خود گمراہ ہوئے ایک مخلوق کے خدا کو گمراہ کیا کہا گئی اور میں تو یہ کہتا ہوں جانے کی بھی ضرورت نہیں اپنا سرپنچ اپنا شوہر سید نے ہے امام المترین ہے رسول سکلین ہے سرمرے پولیڈ ہے ان کو کیوں نہیں پکارا اپنے گھر میں موجود ہے اس کو بھی نہیں پکارا حدیث میں آیا ہے ماں کے گھر گئی ماں نے پوچھا بیٹی کیا ہے نبی کے گھر سے آ گئی ہو منہ سے جواب نہیں دیا آنسو سے جواب دیا میں روڑکے سینا بیٹی کا اپنے سینے چل گایا ما تھا چونا کہا بیٹی غم نہ کرو اللہ تو جانتا ہے تو بھری ہے کہا جب رسول نے بھی گھر سے دکھا دیا اب کیا باقی رہا سر سر رکھا سرو نے رسول کو نہیں بلایا بلکہ رسول کے خدا کو بلایا اللہ اگر تشا کی براز ظاہر نہیں کرتا تو آشا بری نہیں ہو سکتی قرآن کس کو پتا ان لذیل اٹھاروں کے لکھ آشا نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے ارش والے کی زیرت کو جلال آیا جگریل کو بھیجا جاؤ اور میرے نبی کی بیوی نے مجھ کو بلایا ہے جاؤ اٹھارہ آئے تو لے کے جاؤ جاؤ بل زمین والا چوٹ ہے ارش والا سچا ارش والا اٹھارہ آرٹل نازل کر کے کہتا ہے کہ عائشہ پاک ہے تو لگانے والے فلیب ہیں کس کو پکارا تھا کس نبی کو پکارا اور یہ تو نبی کے گھر میں رہتی تھی اس نبی کو کیوں نہیں پکار دیا کن کو پکارتے تو عید کا عقیدہ تم نے اس طرح بگاڑا ہے تو توحید کا چہرہ شرک کے اندر سے نظر ہی نہیں آتا پھر جو کام تم کرتے ہو یہ کام تو عرب کے مشرقوں میں نے بھی نہیں کیا وہ کبھی اپنی مورتوں کو دودھ کے ساتھ نہیں دھوتے کسی حدیث پہ نہیں آتا کسی تاریخ میں نہیں آتا کہ انہوں نے پتھروں کو دودھ سے گسل دیا روح کیوں جیسے گسل دیا ہو کے گلاب سے گسل دیا اور پھر اس کو پیا اللہ تیری قدرت کا پیار تم نے کس طرح انسانوں کی نقلوں سے بردا ڈالا ایک آج اس بندے کے دروازے سے گزر کے کھے ہیں کہ نتیج اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ ساتھ یہ ہے ایک طرح محمد اور رسول اللہ کس کی بات سچی ہے رسول اللہ تو اپنی بیٹی کو کہتا ہے میں تجھ کو نہیں بتا رہا. اور یہ کہتے ہیں ہر پیرا گارا لتو پیرا دروازے سے گزر گیا کچھ ہو گیا کس کی بات سچی کون سچا یہ سچے کہ وہ سچا جس کے بارے میں اس والے نے کہا مایو ہو اپنی مرضی سے نہیں بولتا یہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں یہ رب کی مرضی سے بولتا کون جھوٹا اپنی تھوپی کو کہتا ہے یا سفیت امت رسول اللہ اے عملی اے عملی فائنلی لا سفید رسول اللہ کی تھوپی قیامت کے دن یہ مان نہ کرنا میرا بتیجا مجھ کو بچا لے گا ہائے ہائے ایک منٹ نبی یہ پاس بیٹھے ہوئے تھے فرمایا جس کا حساب ہوا وہ برباد ہو گیا بخشا وہی وہ جائے گا جس پہ رب کی کرم کی رحمت کی نظر ہو جائے گی ایک آدمی ذرا بلیر کیا یا رسول اللہ یار سل اور ہائے ہائے نبی نے کیا کہا فرمایا میں بھی بخشا جاؤں گا تو رب کی رحمت کی نظر سے بخشا جاؤں گا اب محمد اپنے متعلق اور تم کر تو جاؤ وہاں جا کے مافا رگڑو بخشش ہو جائے رسول ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں مافا رگڑنے کا حکم دیتا خود رگڑا لوگوں کا بلایا لو پکارا کن کی بندگی کرتے لیں کن کا پیچھے ہے یاد رکھو نبی اپنے نواسیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی سب کا رضی اللہ تعالی آپ کا سگن واسطہ اس کو اپنی گود میں لیا تر مزید شریف کی حدیث ہے اپنی گود میں بٹھایا ما تھا چونا فرمایا بیٹے تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں سیکھ لے کہاں نانا سکھائیے فرمایا اس کو متروں میں پڑھنا کرنا ہوں کر لے دعا نانا سکھانے والا نواسا سیکھنے والا سکھانے والا محمد اور رسول اللہ اور سیکھنے والا جنت کے جوانوں کا سردار فصل رضی اللہ تعالی کہا نانا سکھائیے فرمایا بیٹے پڑھو چھوٹا سا بچہ چھ سال کا چھوٹا سا معصوم بچہ کہا بیٹے پڑھو کہا نانا کیا پڑھو فرمایا پڑھو اللہ محدری قیمت بجلی ہی مناتا ہے اور سبق کیا سکھا لا یا من رات ہے ولا یا من رو ہے اور عزت اور شلتوں کو مرغوں سے مانگنے والوں بچوں سے ماننے والوں مرزوں سے ماننے والوں اور نری کی بات سنو نبی کیا کہا لا یا من رات میرے بیٹے پڑا کرو اللہ جس کو تلیل کرے دنیا مل کے اسے عزت دے سکتی بلا یا من پڑے اور اللہ جس کا تو دوست بن جائے ساری دنیا مل کے اس کو جلیل کر سکتی محمد رسول اللہ اپنے نواسے کو یہ دعا اس لیے سکھاتے ہیں کہ اپنے اوپر یہ سارے واقع بیت چکے ہیں تارا مکہ نہیں سارا عرب دشمن سارے قریشی دشمن اپنا چچا دشمن سگا چچا ابو ابولاب سگا چچا ابو ابولاب جس نے کہا تھا دب دب جا کمد تو مر جائے ہلاس ہو جائے گالیاں دینے والا چچا اپنا چچا دشمن اپنے گھر والے دشمن اپنے قریبی دشمن اپنے رشتہ دار دشمن اور خدا دوست ہے کائنات ساری دشمن اور کائنات کا مالک ساری دنیا مل کے نقصان ساری دنیا گار اب آپ کیا مشہور ہے گار اس اور میں آئے مجھ سے تارکب کرتے ہوئے پیروں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے گور تک آ پہنچے سدیق نے دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے سرورے کائلاب کی نگاہ پڑی فرمایا صدیق کیوں روتے ہو کہا آتا اپنے لیے نہیں روتا آپ کے لیے روتا ہو کہا صدیق کیا بات ہے کہ رسول اللہ پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے غار کے منہ پہ آ گئے ہیں ان لہو تون ابھی آئیں گے میرے آقا آپ کو پکڑ کے لے جائیں نبی نے کیا تھا لات اندا سدیق ان کے ڈھونڈنے سے کچھ نہیں ہوتا ہر اس بچانے پہ آج ہے ساری دنیا مل کے نقصان حدیث میں آیا ہے ان کے دیکھتے دیکھتے کبوتروں کا جوڑا آیا گار کے منہ پہ بیٹھ کے اندے لے مکڑی آئی اس نے جلا بن لیا کاپروں نے دیکھا قدموں کے نشان یہاں تک پہنچتے ہیں آگے بڑھے دیکھا کبوتر نے انڈے دیے ہوئے مکڑی نے جلا بنا دو ایک دوسرے کا کیا احمد ہو اگر کوئی اس کے اندر جائے تو یہ جلا نہ ٹوٹتا یہ انڈے نہ ٹوٹتے کیسے کوئی اندر جائے ہائے باہر مشرق باتیں کر رہے ہیں اندر اللہ کی تقدیر مسکرا رہی ہے لا بہتر لا یا من آ گئے ملا یذلو جس کا تو دوست ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان پہنچا سکتی اور جس کا تو دشمن بن جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نفع دے سکتی موم یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ صاحب ہے یہی کھارے کنمبروں کی دعوت پر. چکاؤ تو سر اس کے آگے چھو پھیلاؤ تو جوری اس کے آگے پھیلاؤ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگو نبی نے کیا فرمایا بوٹ کا تسما مانگنا ہو تو وہ بھی رب سے مانگو بوٹ کا تسما بھی رب کے سوا کسی سے مانگنا جائز ہے باخردا و آتا اور الحمد للہ رقم رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا بندوں پر نزول ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ مہینہ مومنوں کے لیے بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو فصلوں اور کھیتوں کے لیے بہار کے موسم کا ایام حیثیت رکھتے ہیں جس طرح کھیتوں اور فصلوں پہ موسم بہار میں بہار آ جاتی ہے کھیت لہلہا پڑتے ہیں فصلیں ہری بھری ہو جاتی ہیں اسی طرح مومنوں کے دل کی بستیاں بھی اس مہینے کی برکتوں سے ہری بھری ہو جاتی ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ نے اس مہینے کی برکتوں سے مکمل طور پر بہراوٹ ہونے کی توفیق توفیقہ فرمائے اس مہینے کے بارے میں ہم نے گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں کچھ مسائل بیان کیے تھے روزے کے بارے میں یاد رکھیے ہر بال آکل مرد عورت پر روزے فرق ہے کسی صورت میں بھی روزوں کی معافی نہیں ہے اگر کوئی شخص بیمار ہو اتنا کہ روزہ رکھنے سے اس کی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ کھجا کر سکتا ہے اسی طرح وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور روزہ رکھنے سے اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اسی طرح وہ خاتون جو کہ بیماری کے ایام میں ہو اسی طرح وہ عورت جس کا بچہ چھوٹا اور اس کو دودھ پلا رہی ہو اور روزہ رکھنے سے اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اسی طرح مسافر جس کو سفر میں روزہ رکھ کر تکلیف پہنچنے کا خیال تھا ان کے سوا ایسا شخص جو کہ شیخ فانی پانی اتنا برا ہو چکا ہو کہ اب اس کی صحت کی کوئی توقع نہیں ہے اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو روزہ رکھوا لے اور اللہ سے اتفار کرے کہ اللہ اس کے روزے کا بدل اس رکھوانے سے اس کو ادا فرما دے باقی کسی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا چاہتے روزہ اگر کوئی چھوڑے تو اس کی ادا کرنی چاہیے بغیر گزر کے روزہ کسی صورت بھی چھوڑا نہیں جا سکتا اس کے بارے میں میں نے پچھلی رات حدیث بیان کی تھی کہ نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رمضان کے مہینے کا کوئی ایک روزہ بھی بغیر کسی ازرے شری کے کچھ چھوڑتا ہے ساری عمر روزہ رکھتا رہے اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا اس لیے روزے کو کسی صورت پہ چھوڑنا نہیں. یاد رکھیے روزہ اللہ کی وارتہ میں اتنی پسندیدہ عبادت ہے کہ کوئی دنیا کی دوسری عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہر عبادت کے اندر ریاکاری کاری نام نمود نمائش کا احتمال ہو سکتا ہے لیکن روزہ ایک تنہا عبادت ہے جس کے اندر کسی نام و نمود و نمائش اور ریاکاری کا کوئی احتمال اہتمال اس لیے کہ سوائے بننے کے اور اس کے رب کے کوئی نہیں جانتا کہ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں اگر آدمی اس کی نیت ہوئی اس کے ایمان میں خلل ہو اس کی اولاد اس کی بیوی بھی, بھی نہیں جان سکتی کہ اس نے روزہ رکھا ہے باہر روزہ رکھ لے اور سلو میں جا کے اندر جا کے پانی پی کھا لے کسی کو کیا کر اس لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا کہ جس قدر اولا سو اللہ نے روزے کا رکھا ہے اس قدر کسی اور چیز کر دیا کہا ساری بات حدی سے اور حدیث کدسی کے بارے میں آپ کو بہت وقت بتایا ہے حدیث کتسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا روایت کرنے والا رسول اللہ ہو اور جس کا بیان کرنے والا خود اللہ ہو اس حدیث کو حدیث کتسی کہا جاتا ہے نبی پاک روایت کرتے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے انسان کی ہر نیکی کے لیے ایک بدلہ اور جزا متر کی ہے اللہ سوم ایک عبادت ہے جس کی میں نے جگہ مقرر نہیں کی اللہ کو کیا ہے فرمایا اب روزہ فائن نہ ہوں لی وہاں راج بندہ اگر روزہ رکھتا ہے تو صرف میرے لیے رکھتا ہے اور جس نے میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا میں کرامت کے دن اس کو جنت دے کے اس کو راضی کر کے چھوڑوں گا یہ روز کی روزہ بہت بڑی بات لیکن اس کے لیے جس نے اس کو دو طریقوں سے گزارا ایک ایمان کے ساتھ شرک کا انتخاب بولو شرک کا انتخاب شرک کا انتخاب نہ ہو اگر شرک کا انتخاب تو کوئی فائدہ نہیں شرک کا انتخاب نہیں ایمان کی حالت نہیں دوسرا روزہ اس نے اس طرح گزارا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی بندری اور رکاج کرتے ہیں جھگڑے سے بے حودہ گوئی سے فضولیات سے اجتناط کرتے ہوئے کوئی زبان سے ایسی بات نہ کہے جس سے رب ناراض ہو جائے بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جھگڑا کرنا چاہے تو کہ پائی لوگ ان نمرون فائم جب آپ نے کہنا روزہ رکھا ہوا ہے میں تو سے نہیں جھگڑتا اتنا احتیاط رات کو قلم کریں دن کو روزہ رکھیں رکھے پڑھیں ذکر و وزار کریں نبی یہ پہلو اپنے کہا جب رمضان کا مہینہ اس طرح گزارتا ہے اللہ اس کو اس طرح بنا دیتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے کوئی گناہ باقی نہیں رہے لوگوں رمضان مبارک کو اسی طرح گزارو اللہ سے دعا ہے اللہ نے اپنی کمزوری اطلاع میں اور نبی افاق کی فرما برداری میں اس رمضان کو گزارنے کی توفیق ادا فرمائے <تصفيق> آج کل جتنا میں نے پہلے بتلایا ہے لوگوں نے یہ سمجھا روزہ رکھوش رج کھیلے گانے سنو ریڈیو سنو تاکہ روزہ بو ایسے آدمی کا کوئی روزہ نہیں روزہ رکھے نگاہوں پہ پابندی زبان پہ پابندی کانوں پہ بمن ایسے آدمی کروں گا آج افسوس کی بات یہ نام نہاد اسلامی حکومت انہوں نے جس قدر اسلام کا چہرہ آلودہ اور جس قدر اسلام کا نام بدنام کیا ہے اس قدر پہلے کبھی اتنا نام بدنام نہیں کیا کیوں کہ پہلے بر وقت تو نام ہی نہیں لیتے تھے اسلام کا اس لیے ان کی باتوں کو اسلام کی طرح منسوخ نہیں کیا جاتا انہوں نے نام اسلام کا لیا کام رام رام کا کیا افسوس کی بات ہے ریڈیو گانے رات کو فلمیں اور پھر یہ اسلام کے مامے بنے ہوئے ہیں کیا ادھر خرابی ہو رہی ہوتی ہے فلمیں دکھا رہے ہیں یہ اسلام ہے خدا کا خوف کرو اللہ کے عذاب سے ڈرو اگر تم شاید اللہ کی توہین کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ کی گرفت آ گئی تو پوری دنیا کی طاقت میں اس سے بچا سکے گی پھر میں سمجھتا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جتنی مصیبتیں یہ جتنی پریشانیاں ہم پہ آ رہی ہیں یہ اللہ کی ہے یہ بجلی کا مسئلہ لوگ ہر روز اخباروں میں پڑھتے ہیں بیڑا غرق ہو گیا ہے ان کا بجلی نہیں ہے روزے دار گرمی میں پھسکے ہیں بچے کرتے ہیں چلو میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ رات کو منزل نہیں ہوتی ہے پھر اللہ کے مدد سے درد دینا ہوتا ہے تھکا ہوا تھا کہہ رہا تھا آج بڑا آہستہ آہستہ دکھا پڑا ہوا لیکن ان پر خدا کا عذاب آئے آیا تو بجلی نہیں تھی اب خدا کا کہہ ان پہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا روزے دھا روزہ رکھے کوئی کرنی بے ہمارے کہتے ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کا نہیں تو ہمارا قصور ہے آٹھ سال تک اللہ طلے بدماشیوں میں سرف کرتے ہیں اپنی ذاتوں پر کروڑوں اربوں روپئے سرف کیے گاؤں کے لیے کیا, کیا ہے اپنے اقتدار کے مستحق منانے کے لیے سینکڑوں ٹیمیں بنائی سینکڑوں کمیٹیاں بنائی ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پانی کی کمی ہونے والی ہے قوم کے لیے کوئی بجلی کا انتظام کیا جائے جن ملکوں میں پانی نہیں ہوتا ان ملکوں میں بجلی نہیں ہوتی بے شمار ملک ہے جن میں دریا نہیں ہے لیکن بجلی موجود ہے کیوں کہ قوموں نے اپنی قوموں کے لیے پہلے سے بندوبست کیا ہوا اور میں سمجھتا ہوں ہم پر یہ سارا اضافہ پانی کی کمی غذا کی قلت کھیتوں کی بربادی ہماری فصلوں کی تباہی اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران بھی بےمان ہیں ہماری حکومتیں بھی بھیاانک ہیں اور ہم بھی گناہ ہیں اللہ سے ہمارا تعلق اللہ کی ناراضگی کی, کی وجہ سے آج ہم پر یہ ای علاوہ آیا القاعد وتا میں نے کل کے رات کے درس میں کہا تھا اگر مسلمان سارے مسجد میں آنے لگ جائے لاہور کی مسجدیں لاہور کے لیے لفاسی ہو سکتا مسجدیں مسجد حکمرانوں کو دیکھ کر بےمانی پتلی تھی حکمران بےمانی پہ تلو سے پھر کا اللہ ہی کام آج اڑتیس سال بن نے گزر جانے کے بعد آج ہمارے یہاں ہم بجلی اور پانی کا پرابلم حل نہیں ہوا وہ جنہوں نے سما سے آغاز کیا تھا آج ترقی میں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں ہم بلندیوں کو چھوتے ہیں تو حکمران جو ساری قوم کا روپیہ لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں سینتیس سال سے یہی کچھ ہو اللہ سے دعا مانگو اللہ بجلی گئی ہے تو ان کو بھی لے جاؤ ہماری جان ان سے چھوٹے تاکہ اس ملک میں وہ لوگ آئے جورا قانون گہری توحید نافذ کرے محمد کی سنگت کو نافذ کرے اور انشاءاللہ شاء اللہ آئے گا مدور اور ملک کے حالات کبھی سدھریں گے گزرنا ملک, ملک کے حالات سدھر سکتے ان سے نہیں سدریں گے ان سے سدھر سکتے مردوں کے ڈرنے والے بھی کبھی سدھر سکتے کیا بجا کے آئے گا پتا نہیں کون خواہش لے کے گیا تھا اللہ اس کی چوک ہے اس اس کے سر پہ الٹی دال ہمارا جان چھوٹے یہ مندروں میں اب چارے لگ گیا ہے اسلامی جمہوریہ پتہ مندروں میں خدا سے نہیں ملا تو رام رام کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے دوستوں پختہ سبق یہ بھی یاد رکھو کہ جان چاہے تو چاہے میں خلل آنے یاد رکھنا یہ سبق. اللہ کے فضل و کرم سے آج کی راتیں بھی بڑی مبارک ہیں میرے آقا نے فرمایا اللہ بھولو فامس حامست میں اللہ فرمایا روزے دار کے منہ کی بدبو جو گرمی کی وجہ سے انسان کے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے بھوک کی وجہ فرمایا اللہ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری لگتی ہے فرمایا روزے دار روزہ کھولتے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کے جو مانتا ہے فرمایا ابھی اس کی مانگ اس کی زبان سے بعد میں نکلتی ہے نہ وہ پہلے پورا فرما دیتا ہے اس کی راتیں بڑی بات کرتے ہیں کہ قرآن سے ان انسان کے دنوں کا انجام ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں رات کو میں خود قرآن سناتا ہوں اور اللہ کی کوکیب سے سنت کے مطابق آج رقبت کراوی پڑ جاتی ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین راتوں کو پراوی پڑی ہے کوئی ماں کا لال اس کے خلاف ثابت نہیں کر سکتا نبی نے کتنے دن پراوی پڑی تین دن اور تیسرے دن پڑھنے کے بعد چوتھے دن نہیں آئے صحابہ انتظار کر رہے پر مایا میرے رب کو یہ عبادت اتنی پسند آئی ہے میرے رب کو یہ عبادت ہے اتنی پسند آئی کہ مجھے ڈر ہو گیا کہیں فرض نہ ہو جائے اس لیے میں نہیں آئی کتنی آلات بات کتنی رکاس پڑی وہ بولو دنیا میں کوئی شخص اگر یہ ثابت کر دے کہ نبی نے آج کی بجائے نو بڑی تھی میں نبی کے منبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں کے رب کی قسم ہے میں نے اس کو انعام دینے کے لیے اور اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن خدا دعا ہے یہ قرآن اللہ کی مقدس کتاب میرے ہاتھ میں ہے نبی کے نمبر پر کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ نبی ایک تین دن کراوی پڑی اور آٹھ لکھت پڑی ہے اس کے سوا نبی نے کوئی رقط نماز کی ادا نہیں یہ قرآن خاص طرح جاؤ دشمنی میں عداوت میں تاصر میں اپنے ایمان کو اور اپنی عبادت کو برباد نہ کرو وہی کام کرو جو محمد الرسول اللہ نے کیا صلاح ہو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق آٹھ رقبر کی ہوتی ہے خدا کے پسم و کرم تھے اس کے بعد مختصر طور پر جو قرآن پڑھا گیا ہوتا ہے اس کا خلاصہ گیا ہوتا ہے ماشاء اللہ دور دراز کے دوست آتے ہیں لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ سارے دوست آیا کریں سارے دوست مل کے رب کو منایا کریں سارے دوست مل کے رب کی بار کا وقت ہوا کریں کیوں یہ غنیمت کے دن بار بار نہیں آئے جب یہ دن گزر جائیں گے پھر پچھتاؤ گے اور پھر پچھتا کیا ہوا جب چڑیا چپ گئی کھیل اس لیے دوستو صرف ارادے کی ہمت کی ضرورت ہے اللہ کو گوا ہے اللہ ہمارے ارادوں میں برکت ادا فرمائے اللہ دین کے لیے ہماری ہمتوں کو مضبوط بنائے آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی نوازشات سے اس مسجد کے اندر ایک انتہائی قدیم دستہ ہے قرآن و حدیث کی تعلیم جس نے بیرون سے بے شواز لڑکے آتے قرآن حدیث پڑھتے اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس مسجد کے حمازیوں کو یہ تصویر بخشی ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے ہو کر ان کے لیے سال بھر کی کھانے کے لیے ان کے استادوں کے لیے ان کی رہائش کے لیے اکٹھے ہو کر کام کرتے ہیں چندہ اکٹھا کر لیتے ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا اس طرح پہلی دفعہ ہے کہ مدرسہ تھوڑا سا مخروض ہوا ہے بہرحال یہ اللہ کا کام ہے مجھے یقین ہے اللہ اپنے کاموں کا خود نے کام اللہ کے مدد سے اس مدرسے کے نہ خدیب کو کسی ایک ٹیری پیپے کی ضرورت ہے نہ فیکٹری کو نہ محمد کو اس لیے سارے دوست اس میں کھل کر جی کھول کر اپنی زکاب سے حصہ لے میں نے اپنی طرف سے پچیس ہزار روپیہ اللہ کے فضل و کرم سے دیا ہے ہمارے دوست آجی ارشد صاحب ہے ملک ارشد صاحب بیس ہزار انہوں نے دوستوں نے کسی نے دس شیخ سلیمان صاحب نے اور دوستوں نے دو پرسوں تک ترانوے ہزار روپیہ ہوا تھا بجٹ تین لاکھ روپے کا ہے ہم نے کسی کو نہیں کہہ رہا آپ ہی کو کہنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تین کا کام چلتا ہے تو اس کے لیے سارے دوست بھرپور طور پر حصہ لے پیسے میر اکرم صاحب کو یا میر اشرف صاحب کو یا خاجہ صاحب کو ان تینوں کو جس کو چاہے گے اور